الحمد للہ الحمد اللہ یاد رکھیے گا ہم یہاں سے آگے چند چیزیں ہیں آپ کے سامنے مصدر ہے اس میں مفول ہے سکھت مشبہ ہے اور اس میں تفضیل ہے اور بس مزدور ہے یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ فعل جیسا عمل کرتا ہے کبھی فائل کو رفع دیتا ہے اور مفول کو دیتا ہے اور کبھی کبھی اس کی اضافت وغیرہ بھی ہو جاتی ہے کبھی یہ مفول واقع ہوتا ہے مصدر مستر اپنے ہی فل تو مفول مطلق بن جایا کرتا ہے اس, کے اس میں فائل ہے پھر اس میں مفول ہے یہ بھی اپنے فیل کی طرح عمل کرتے ہیں جس طرح فائل یہ ہوتا ہے کہ فائل کو رفع دیتے ہیں اور فول کو نصب دیتا ہے تو ایسے ہی اس میں فائل اور اس میں مفول بھی یہی کام کرتے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں مستر پر مسجد ایک ایسے اسم ہوتا کہ جو حدس پر درارت کرتا ہے حدوس پر درارت کرتا ہے کسی کام کے ہونے پر کرتا ہے۔ ان مدد کرنا ضرب مارنا وغیرہ وغیرہ تو کس پر دراط کرتا ہے مسجد حدوس پر درارت کرتا ہے کسی کام کے ہونے پر درارت کرتے ہیں اس کے آخر میں نا نے نو مانی آتے ہیں شروع ہے اچھا کہ کیا ہو ٹھیک ہے مصدر جو پر خدوص کرتا ہے اور اس سے افعال مشتق ہوتے ہیں افعال کی کئی ساری اقسام ہے ایک مجرت کے ہیں فعال ہیں مزید کے ہیں مزید میں پھر کئی ساری اقسام ہیں اولا دو قسمیں ہیں مجرد اور مزید مزید میں پھر سلاسی مزید ربائی مزید وغیرہ, وغیرہ. یا گا کہ جو سلاسی مجرد کے ابواب آتے ہیں سلاسی مجرد کے ان کے لیے کوئی قاعدہ اور قانون نہیں ہے بلکہ ان کا تعلق سے ہے کہ کن کن اوزان سے آتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ضربر ہے نسرو ہے ان سے چار باب آپ پڑھتے ہیں مجرت کے سیمای ہے ورنہ تو من اور بھی کرتا ہے کہ اور بھی اوزان ہونے چاہیے ان سے کیا لڑائی ہے ٹھیک ہے نا اسے حسین یا حسبو ہے فائلہ یا فائلو اب اس طرح کے اور بھی کئی افوا بن سکتے ہیں اگر خیاسی ہوں لیکن چونکہ ان کا تعلق سماعی سے ہے تو اس لیے ان کو مزید نہیں چڑھا جاتا رہ جاتی ہے بات مزید کے افوا کی تو ان سب میں کہیں ہے قانون ہے باب فعال ہے اس کے لیے بھی قانون ہے تفعیل ہے, ہے تفاعل ہے تفاعل ہے جتنے بھی ابواب ہیں وہ ایک دائرے کے مطابق ان کے اوزان ہیں مخصوص ہیں ان کے لیے قواعد ہیں وغیرہ وغیرہ تو کہتے ہیں قسم کے افعال مشتق ہوں گے سلاسی بھی ہوں گے مزید بھی ہوں گے وغیرہ وغیرہ بتانے کا مقصد پھر یہی ہوگا کہ مصدر بھی کیا کرتا ہے فیل جیسا عمل کرتا ہے فائل کو رفا دیتے اور مفول کو نصب دیتا ہے بیت میں کوئی اور ایسی بات آتی ہے تو ہم ان وہیں پر کریں گے دیکھ لیجئے ذرا اس کو المصدر و اسمن الحدث مصدر و اسم ہے کہ جو حدث پر دلالت کرتا ہے فقط الافعال اس سے افعال مشتق ہوتے ہیں بنتے ہیں اس سے افعالب المجرد نثر جیسا کہتے ہیں سلاثی سے اس کی بنا یہ اس کے جو سیغے ہیں اس کا جو وزن ہے وزن ابنیہ کا معنی آپ اوزان کا سلاسی کے سکتے مجرد کے جو اس کے اوزان ہیں غیر و مضبوط پہچانے جاتے و من غیر ہی قیاسیت اور مجرد سلاسی مجرد کے علاوہ جو ہے وہ کیا ہے قیاسی ہیں کل افعال والانفعال والاستفعال و استفال افال اللہ و تفاع مثلاً فل مزدر علم یا کن مفول آپ کو پتہ ہے کہ مفول مطلق کیا ہوتا ہے اسی ہی فعل سے واقع ہوتا ہے تو مفول مطلق تو کہتے ہیں مصدر اگر مفول مطلق نہ ہو جب کہ مطلق نہ ہو اس لیے کہ اگر مفول مطلق ہوا اس کے بعد کے اسم میں مفول مطلق کے بعد بھی اگر کوئی اسم آ رہا ہے تو اس کے اندر بھی عمل کون کرے گا اور یہ مفعول مطلق سے پہلے والا فعل عمل کرے گا لیکن جب فول مطلق نہ ہو تو پھر یہ کیا کرے گا فیل والا عمل کرے گا پس مصدر اگر مفول مطلق نہ ہو تو یہ عمل و حمل ہی اپنے فیل جیسا عمل کرے گا آنی انکان لازما فائل کو رفع دے گا اگر وہ فیل لازم ہو نحو آجبنی بنی قیام زیدن اب قیام مصدر ہے قیام مصدر ہے قام, قام و کا لیکن اس کے بعد ضعید یہ کیا ہے جی اس کا فائل ہے اعجبني قيام زيد مجھے تعجب مڈالا زید کے کھڑے ہونے نے و انسو مفعولا ايضا کہتے ہیں کہ مفعول کو نصب بھی دیتا ہے ایسی ان کا نہ متعدیاں جبکہ یہ متعدی نہ ہے اعجبني ضرب زيد عمرا اعجبني ضرب تو ضرب نے زید کو رفع بھی دیا ہے اور عامرن کو منصوب نصب بھی دیا ہے البتہ کہتے ہیں کہ ولا عزیز و تقریم ولی فلاحی تو مزدور کے جو معمول کو آپ مقدم نہیں کر سکتے مزدور کے معمول کو آپ مقدم نہیں کر سکتے اس لیے کہ یہ عمل میں ضائع ہوتا ہے کمزور ہوتا ہے بلائی عزیز و تقریم و معمول المستر علیہ ہے مزدور پر مقدم نہیں ہو سکتا فلاحی عاذبنی زید ضرب عمرو اس یوں نہیں کہا جائے گا زید نے مارا عمر کو اس کی ترتیب یوں نہیں رکھیں گے یوں تو کہہ سکتے ہیں ضرب زید عمرو لیکن یوں نہیں کہہ سکتے کہ زید ضرب عمرو نہ ولا عمرو ضرب زید جو بھی نہیں کہہ سکتے کہ امرن منصوب کو مقدم کر دیں و يجوز اضافته الى الفاعل نحو قريت ضرب زيد عمرو و الى المفعول نحو مفول بھی نہ نحو کرے تضربہ کہتے ہیں کہ مصدر کی اضافت فائل کی طرف بھی ٹھیک ہے اور مفول کی طرف بھی ٹھیک ہے جب اضافت ہوگی تو اس کے ماں جو ہوگا وہ کیا ہوگا مجدور ہوگا مزافل ہونے کی بنا پر اضافت مزدور کی اضافت فائل, فائل کی طرف بھی جائز نہ وہ کرے تو ذربہ امران اصل تو کہ میں ناپسند کرتا ہوں کس کو ضربید آمرن زید کے آمر کو مارنے کو میں پسند ناپسند کرتا ہوں کہ زید آمر کو مارے تو یہاں پر کیا ہے جی ضرب جو مصدر ہے اس کی اضافت ہو رہی ہے اپنے فائل کی طرف جو کہ زید ہے لیکن وہ مجرور ہے مضافے ہونے کی وجہ سے اچھا ویل المفول مفول کی طرف بھی اضافت ہوتی ہے نہ ہو کرے تو ضرب آمرین زعید جی ضرب عمرین یہاں پر مفول کی طرف اضافت ہو رہی ہے اما انکان فلام فیل الدی قبل یہ تو آپ کو بتایا تھا کہ یہ فیل جیسا عمل کرتا ہے تب کے جب یہ کس کے معنی میں نہ ہو یہ مفعول مطلق نہ ہو مفعول مطلق نہ ہو, مفعول مطلق نہ ہو اگر مفعول مطلق ہو تو پھر کہتے ہیں فلا عمل تو پھر مزدور کے بعد جو اسماں آ رہے ہیں ان پر جو عمل ہوگا اس فیل کا ہوگا الدی قبل ہو جو فیل اس سے پہلے ہے نہ ضرب تو ضرب زرب تو زربن اب ضربن کیا ہے مفعول مطلق ہے عمرن. عمرن جو دوبارہ ہے مفول ہے یہ کیا ہے اس کا عامل معم... عامل جو ہے وہ زرب تو پھیل ہے نہ کہوب ان کہتے آمرن جو منصوب ہے یہ زربتوں کی وجہ سے ہے نہ کہ ضرب کی وجہ سے ٹھیک ہے جی فصل اسم الفائل اس میں فائل کے حوالے سے بھی یاد رکھیے گا اس میں فائل یہ بھی فیل سے بنتا ہے ٹھیک ہے مشتق ہوتا ہے فیل سے اور یہ بھی اپنے فعل جیسا عمل کرتا ہے اپنے فعل جیسا عمل کرتا ہے کہ فائل کو رفع دیتے اور مفول کو کیا کرتا ہے نصب دیتے ہیں اس کے حوالے سے یہ ہے کہ مجرد سے مطلقا یہ فائل ان کے وزن پر آتے ہیں مجرت کے تمام ابواب سے یہ کس کے وزن پر آتے ہیں فاعلن کے وزن پر زار بن ناصر ان فاتح وغیرہ وغیرہ اور مزید کے ابواب سے مزید کے ابواب سے یہ یوں کہہ دیں کہ ظرف کے معنی میں آتا ہے ظرف کے وزن پر آتا ہے جو کہ اس باپ کا اس میں ظرف ہوتا ہے مزید کا اسی کے وزن پر آتا ہے جیسے اکرم و یکرمو سے آپ ظرف من ہو مکرمن پڑھتے ہیں نہیں بلکہ مکرمن تو یہ کیا آئے گا صرف آخر سے ماقبل والے حرف کو کیا کر دیتے ہیں تسرہ دے دیتے ہیں بس اتنی سی تبدیلی کرتے ہیں یہاں پر یہ آپ کو تھوڑا سا گھمائیں گے تعریف کے اندر <تصفح> یہ تعریف کے اندر آپ کو یہ بتائیں گے کہ مزید کے ابواب میں اس میں فائل بنانے کا کیا طریقہ ہے کہتے ہیں مزید کے ابواب میں جو پھیل مزار معلوم کا جو سگا ہے ہاں مفول کا وزن بالکل صحیح ہے بالکل صحیح تو یہاں پر آپ کو جس میں فائل بنانے کا طریقہ بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ مزید کے ابواب کا جو فیل مظاہرے کے معلوم کا سیغہ ہے اس سے آپ علامت مظاہرے کی جگہ پر آپ لگا دیں مین مثلا ہم باب افعال سے دیتے ہیں اکرامہ یکرم تو یوکریمو کیا آتے ہیں پھیلے مظاہرے ہے پہلے مزارے, مزارے کا سیغہ ہے تو یوکریمو کی یا کی جگہ پر ہم لگا دیتے ہیں کیا چیز جی مین یہ ہم سمجھ میں آ جاتا ہے اس میں فائل کا سیوا صرف کہہ دیتے ہیں کہ آخری حرف سے ماقابل کو کسرہ دے دینا ہے اور جہاں پر پہلے سے کسرہ ہو تو وہاں پر کسرہ دینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن جہاں پر کسرہ نہ ہو تو وہاں پر کسرہ دے دیا جائے گا ٹھیک ہے جی مثلا اگر آپ باب تفاح سے بناتے ہیں تو سر یا تو سر رفوس ہے یا سر رفو تو آپ یہاں پر کیا متصرف کو بن جائے گا متصرف فن آخری حرف سے پہلے وہ کیا کر دینا دینا اور کیا بن جائے گا متصرفن جی تو جس کا کسرہ ہو آخر سے ماہ قبل تو کسرے کو وہی باقی رکھا جائے گا لیکن اگر کسرہ نہ ہو کوئی اور حرکت ہو تو اس کو کسرے میں تبدیل کیا جائے گا آخر سے ماہ قبل والی حرکت کو یہ طریقہ ہے بنانے کا اس میں فائل اس میں فائل بنانے کا طریقہ مجرد میں تو یہی ہے کہ فائل ان کے وزن پر رہے گا ہمیشہ مزید میں یہ ہے کہ فعل مزارے کے معلوم کے سیغے سے بنے گا علامت مزارے کی جگہ پر میم لگا دی جائے گی میم مضموم اور آخر سے پہلے والے حرف کو کسرہ دے دیا جائے گا جیسے یکرم جیسے یوکرمو سے مکریم اور متصرف ان جی اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس میں فائل جو ہوتا ہے یہ جب چونکہ یہ فیل مزارے سے بنتا ہے تو یہ بھی حال اور استقبال کے ہی معنی پیدا کرتا ہے حال اور استقبال کے ہی معنی لیکن اس کی دو شرطیں ہیں حال اور استقبال کے ایک تو یہ ہوگا کہ یہ فیل فیل فیل جیسا عمل کرے گا یعنی فائل کو رفع دے گا اور مفول کو نصب دے گا دو شرطوں کے ساتھ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ معنی حال اور استقبال میں ہوگا کیا ہوگا مانا حال یا استقبال کے ہوگا ایک دوسری شرط اس کی یہ ہے کہ یہ کسی نہ کسی پر کیا ہوگا سہارا لگائے ہوگا. اس میں فائل کا سیگا یہ کسی نہ کسی دوسری چیز پر سہارا لگائے ہوئے ہوگا مثلا یا تو یہ خبر بن رہا ہوگا اس سے پہلے مبتدا ہوگی یا تو یہ حال بن رہا ہوگا اس سے پہلے زلحال ہوگا ٹھیک یا تو یہ ہوگا کہ یہ سلا بن رہا ہوگا اس سے پہلے موصول ہوگا یا تو یہ ہے کہ یہ صیغہ صفت کا بن رہا ہوگا اس سے پہلے موسو تو غرض کوئی بھی ایسی چیز اس سے پہلے ہوگی اس سے پہلے کلام ہوگا جس پر یہ سہارا ٹیک لگائے ہوئے ہوگا سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں تو تب جا کر یہ کیا دے گا حال اور کیا تب جا کر یہ کیا ہے عمل کرے گا اپنے فیل جیسا کہ جس اپنے ماباد کو رفع اور اس کے بعد کو کیا جائے گا جا کر نصب دے گا جی دیکھ لیجئے مثلاًم الفل عصم اسم من فیل یہ فیل سے مشتق ہونے والا اسم ہوتا من قام الفعل تاکر دلالت کرے اس ذات پر جس کے ساتھ وہ فعل قائم ہے مثلا ضاربن ہم کہتے ہیں تو ضاربن کا مطلب ہوتا ہے مارنے والا تو ضاربن کے اندر خود ایک فعل ہے ضرب والا یعنی ضرب کا جو فعل ہے مارنے کا جو فعل ہے وہ جس بندے کے ساتھ قائم ہے وہ فعل وہ بندہ وہ ذات ہے ٹھیک ہے جی اس میں فعل وہ ذات ہے کہ جس کے ساتھ وہ فعل قائم ہو زارب جس کے ساتھ ضرب قائم ہے ناصر جس کے ساتھ نصر مدد قائم ہے تھی؟ شاہد جس کے ساتھ شہادت قائم ہے وغیرہ وغیرہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے نا تاکہ درارت کرے ایسی ذات پر کہ جس کے ساتھ وہ فعل قائم ہے بمان الحدث صیغہ تو میں صلات المجرد علاوه وزن فاعل کہتے ہیں اس کا صیغہ جو ہے وہ ثلاثی مجرد سے فاعلن کے وزن پر آئے گا جیسے ضارب الناصر من غیره على صيغه و من غیره اور مجرد کے علاوہ سے على صيغه المضارع من ذلك الفعل بميم مذموم مكان حرف المضارع و کسر ما قبل الاخر جی مجرد کے علاوہ بنانے کا کیا طریقہ ہے اس میں فاعل کہتے ہیں على صيغه المضارع یہ اسی باب کے فعل مظاہرے کے سیغے پر ہوگا منظال فیل اسی باب کے اسی فیل کے مظاہرے کے سگے کے وزن پر لیکن بضمومن امکان حرف المظاہرے حرف مظاہرے یعنی یا تانون حروفیت جو علامات مظاہرے ہیں ان کی جگہ پر میم مضموم لگانے سے ان کو آپ حضرت کر دیں ٹھیک ہے ان کی جگہ پر میم لگا دیں یا کی جگہ میم تا کی جگہ کی جگہ پر مضموم لگا دے کسرے ما قبل آخر سے پہلے والا ما قبل وہ جو آخر سے پہلے والا ہے اس کو آپ کیا کر دیں کسرا دے دیں تو ہمیں کیا حاصل ہو جائے گا اس میں فائل حاصل ہو جائے گا کم خلون اد خیرہ سے بنا ہے کس سے یلو سے ٹھیک ہے نا اور مستخرج بنا ہے یستخرج سے یستخرج اس کی جگہ پر یا کو हटाया میم کو لیا ہے تو کیا بنا مستخرج وہ اس میں فاعل بن گیا۔ ٹھیک اور ادخل ہے یدخل سے وہی یدخل سے بنایا ہم نے تو مدخل بن گیا۔ ور وہ یا عمل عمل فعله المعروف ان کان بمان الحال والاستقبال کہتے ہیں کہ یہ فعل معروف کیسا عمل کرے گا لیکن شر اس کی دو ہیں پہلی شرط یہ انکان الحال و استقبال یہ حال اور استقبال کے معنی میں ہو دوسری شرط وہ موت میں مبتدا یہ اعتماد کیے ہوئے ہو سہارا لگائے ہوئے ہو مبتدا پر نقو زن کا امن ابو ہو ٹھیک ہے جی دن کا امن ہو زید مبتدا ہے آگے جملہ خبر ہے اب ضلع یا یہ حال بن رہا ہے اور جلحال پر ٹیگ لگائے ہوئے ہو زار بن ابو ہو ہمران تو یہاں پر زار بن حال واقع ہو رہا ہے جبکہ اس سے پہلے ضلح ہے وہ موصول ان یا یہ سہارا لگائے ہوئے ہو موصول پر اور خود یہ سلا بن رہا ہو نہ مرر تو بزارب یہاں پر لام بمانا اللہ اس میں موصول کہے ہے ٹھیک ہے نا اب زارب ابو ہو آمرن اور سے پہلے کوئی موصوف ہو اس پر یہ سہارا لگائے ہوئے اور خود یہ صفت بن رہا ہو نہ بن ابو ہو تو یہاں پر رجل موصوف ہے ذار اس کی صفت ہے او حمزت الاستفام یہ اس سے پہلے حمزہ استفام اس پر یہ سہارا لگائے ہوئے ہو نحو اقائم زیدن اقائم زیدن کیا زید کھڑا ہے او حرف نفی نحو ما قائم زیدن یہ حرف نفی اس سے پہلے ہو جیسے ما قائم زیدن یہ تو تھا تب کے جب کیا ہو معنی حالی استقبال کے ہو لیکن فنکانا اب امان الماضی وجبت الاضافتو معنن کبھی کبھار ایسا ہوگا کہ فعل مزہ تو ہم نے کہا کہ فعل معروف جیسا عمل کرے گا تب کہ جب یہ کیا ہو مانا حال یا استقبال کے ہو لیکن اگر یہ مانا حال اور استقبال کے نہ ہو بلکہ مانا ماضی میں ہو تو پھر کیا ہوگا کہتے ہیں کہ اگر وہاں پر لفظی اضافت نہ بھی ہو تو ہم اس میں مانوی اضافت کو تصور کریں گے مانوی اضافت کو ہم وہاں پر سمجھیں گے کہ یہاں پر مانوی اس کی اضافت ہو رہی ہے تو ہم اس وقت اس کو مضاف اور مضاف لے کا درجے میں لے لیں گے اور ہم یہ سمجھیں گے کہ اب یہ جو ہے عمل فیل جیسا نہیں کر رہا جیسے مثال کے طور پر زار بن ام عم سے بن ام عم سے زید نے عمر کو عمر کو کل گزشتہ کال کیا, کیا مارا تو گزشتہ کل یہ زمانہ ماضی ہے ٹھیک ہے جی تو زمانہ ماضی کے لیے کیا لائے ہیں اس میں فائل کا سیگا لائے ہیں اب ہم یہ کہیں گے کہ یہاں پر یہ فیل جیسا عمل نہیں کر رہا اب ہم یہاں پر اضافت معنن اس کے لیے لائیں گے اور یہ کہیں گے کہ یہاں پر معنن اضافت ہے زارف کی کس کی طرف عمر کی طرف انکار بیمار الماضی اضافت لازمی ہو جائے گی ماں مانوی طور پر نقوض جی خاصا ادا کا نا کہتے ہیں کہ یہ بات کہ یہ جو اس میں فائل ہے یہ کس کے معنی حال یا استقبال کے معنی میں ہوگا تب تب اس کے لیے یہ دو دو شرطیں ہیں یہ شرائط تب ہے اس کے لیے کہ جب اس میں فائل کا سیکھا خود کیا ہو نہ کرا ہو لیکن جب یہ معرفہ ہو اس صورت میں کہتے ہیں کہ یہ شرائط نہیں ہے اس صورت میں یہ شرائط نہیں ہے معنی استقبال والی اور مانا حال والی بلکہ اس وقت میں یہ ہر معنی ہر زمانے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے مستقبل کے لیے بھی حال کے لیے بھی اور زمانہ گزشتہ یعنی زمانہ ماضی کے لیے بھی جب یہ کس کے جب یہ کیا ہو معرفہ ہو نکرانہ ہو کہتے آزاد علاقہ نہ منکرن یہ تو تب کی بات ہے کہ جب یہ کیا ہو نکرہ ہو اما علاقہ نہ جب یہ معرف باللام ہو معرفہ ہو یستوی فیہ ہی جمی العزمین اس میں تمام کے تمام زمانے برابر ہوں گے نخ و ضعید ابو ازاربو از امر الان او, غدن او ام سے الآن زمانہ حال کے لیے غدن زمانہ مستقبل کے لیے اور ام سے زمانۂ ماضی کے لیے جی تسلن اس میں مفول اس میں مفول بالکل اس میں فائل کی طرح بالکل اس میں فائل کی طرح صرف یہ ہے کہ اس میں اس میں فائل جو تھا اس میں مفول بالکل اس میں فائل کی طرح ہے فرق ان دونوں میں یہ ہے کہ اس میں فائل فیل معروف جیسا عمل کرتا ہے اور اس میں مفول جو جی ہے وہ کیا ہوتا ہے پھیل مجہول یعنی نائب فائل جیسا عمل کرتا ہے فیل مجہول جیسا عمل کرتا ہے نائب فائل تو میں نے فائل کا کہہ دیا فیل مجہول جیسا تو اس میں فائل پھیلے معروف جیسا عمل کرتا ہے اور اس میں مفہول پھیلے مجہول جیسا عمل کرتا ہے پھیلے مجہول جیسا عمل کرتا ہے باقی تمام کی تمام شرائط بھی ان کی تقریبا تقریبا برابر ہیں البتہ یہ کہ اس میں مفعول جو ہے وہ اگر ثلاثی مجرد سے آئے گا تو اس کے لیے قاعدہ اور اصول یہ ہے کہ وہ مفغول ان کے وزن پر آئے گا کس کے وزن پر آئے گا مفہول ان کے وزن پر آئے گا جیسے مضروبن مضروب مفعول لیکن اگر یہ مجرد سے نہ ہو بلکہ اس کے علاوہ ہو تو اس کا طریقہ کار بالکل وہی ہے کہ آپ کیا کریں گے مجھول سے بنے گا وہاں پر کیا ہوگا یہ پھیلے مظاہرے مجھول کے سیلے سے آپ بنائیں گے اور وہی ہوگا کہ علامت مظاہرے کی جگہ پر آپ میم مضموم لے آئیں گے اور آخر سے پہلے والے ہر پر فتحہ لے آئیں گے اگر فتحہ نہ ہو لیکن چونکہ مجہول میں ہوتا ہی ویسے پتھر ہے آپ پڑھیں جیسے اکرم اور یکرموں سے پہلے مجہول کیا تھا؟ یو یو یو اسی طرح یتصرفو رفو تو آپ شروع میں صرف اور صرف مضمون لائیں گے تو متصرفن ہمیں خود بخود حاصل ہو جائے گا مکرم ہمیں حاصل ہو جائے گا ٹھیک ہے مدخلن ہمیں حاصل ہو جائے گا مستخرجن ہمیں حاصل ہو جائے گا تو یہ فیل مجھول سے بنے گا اس میں مفعول علامت مضارع کو حذف کرنے کے بعد میم مذموم لگائیں گے تو ہمیں پہلے اسم مفعول بن کر تیار مل جائے گا۔ جی۔ پس اسم اسم المفعول اسم مشتق من فعل متعدی فعل متعدی سے کیا ہے یہ اسم ایسا ہے کہ جو مشتق ہوتا ہے وہ فعل متعدی سے چونکہ یہ لازم چہ نہیں ہوتا مجھول تو متعدی سے ہی ہوگا یعنی تو لالا من وقع عليه الفعل تاکہ یہ دلالت کرے کہ جس پر فعل واقع ہوا ہے مفعن مطلب جس پر کام کیا ہو مضروبن جس کو مارا گیا ہو مطلب کہ ضرب اس پر واقع ہوا ہے معقول جس کو کھایا گیا ہو یعنی جس پر پھیلے عقل واقع ہوا ہے جی من مجرد خطو اصطلاثی علاوہ مفعول لفظ او تقریراً مقولن مرم اصل میں مقولن کیا تھا مقبول اور مرمین اصل میں کیا تھا مرمو لیکن یہاں پر اب تقدیرا ان کے اندر یہ والا وزن موجود ہے مفولن والا تو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں کہ مقولن اور مرمی میں اگرچہ مفعولن والا وزن لفظ تو نہیں ہے لیکن تقدیرن ہے کیونکہ اگرچہ پھر قوانین جاری ہوئے ہیں کئی سارے اور مقبول اصل میں مقولن بن گیا ایک اور مرمی بن گیا لیکن اصل میں کیا تھا مرموین یا قوانین کے جاری ہونے کے بعد اب تقدیرا ان کے اندر بھی مفعولن والا وزن موجود ہے امین غیر ہی کہتے ہیں سلاثیم مجرد کے علاوہ میں فائل یہ اس میں فائل کی طرح بفتح ماقبل الخر لیکن یہ ہوگا کہ آخر سے ماقبل فتح کے ساتھ اسم میں یہ تھا کہ آخر سے ماقبل کو کثرہ یہاں پر کیا ہے کہ فتح کا مستقل و حمل ہے یہ فیل مجھول کی طرح عمل کرے گا لیکن بے شرائط ان مذکور اسم فائل اس میں فائل میں گزری ہیں تو وہ کون سی شرائط ہیں کہ مجھول کی طرح عمل کرے گا جب کہ یہ کسی اور چیز پر سہارا لگائے ہوئے ہو جبکہ یہ کسی اور پر سہارا لگائے ہوئے ہو الان او غدن رقم المضوب الغلام العن اوغن اویری فصل المشبہ انشاء اللہ پڑھیں گے اس میں صفت مشبہ اور اس میں تفصیل یہ ان دو چیزیں رہتی ہیں ہم اس کو پڑھیں گے تو قسم ثانی تک پہنچ جائیں گے اس کے بعد ان شاء تعالی آپ کو وقت دیں گے تیاری کا ساتھ تیاری کیجیے آخر میں دیکھیں گے آپ کو کچھ ایام میں ان شاء اللہ خرچہ کوئی خاص خاص چیزیں جو خاص بات ہوگی ان شاء اللہ بتا دی جائے گی ٹھیک ہے جی اللہ تعالی مجھ سے میں تمام کے حامی و ناصر ہوں السلام علیکم و اللہ و برکاتہ مجھے اپنی دعا میں خاص یاد رکھیے گا مجھے اپنی دعاؤں میں بہت خاص یاد رکھیے اپنی خصوصی دعا میں مجھے یاد رکھیے گا السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ